سوال ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر بعض نوجوانوں نے یہ معمول بنا لیا ہے کہ وہ مختلف پیغامات دینے کے لیے تفریحی طور پر اداکاری کرتے ہیں دیکھا ہوگا شاید آپ نے بھی جو سوشل میڈیا یوزر ہوں گے مثلاً ماں بیٹے کو کسی بات پر ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہے وغیرہ تو ایک شخص جو کہ مرد ہوتا ہے ماں کا کردار ادا کرتا ہے جبکہ دوسرا بیٹے کا ماں کا کردار ادا کرنے والا شخص اپنے مردانہ لباس پر ہی دوپٹہ اوڑھ لیتا ہے اور سائل کے الفاظ جو ہے پرفارم کرتا ہے اس میں دوپٹہ اوڑھ کے یہی پینٹ شٹ وغیرہ پہن کے دوپٹہ اوڑھ لیتا ہے اور اپنی اداکاری کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی ماں کا رول ادا کرتا ہے وہ کیا تو کیا اس طرح مرد کو عورت کا پہننا یہ جو لباس وغیرہ ہوتا ہے یہ دوپٹہ یا اس طرح سے پہننا جائز ہوگا یا نہیں امام بخاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ اپنی صحیح احادیث کے مجموعے میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں اسی روایت کو امام احمد بن حبل نے اپنی مصنط میں اور امام ابنِ ماجا نے اپنی سنن میں نقل کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے نقل کرتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المتشبہ من الرجال بن نسا من المتشب و المتشب ہاتھ ابن یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہات اختیار کرتی ہیں اسی طرح امام ابن حبان اپنی روایت نقل کرتے ہیں اور یہی روایت امام ابو دعوت نے بھی اپنی سنن میں نقل فرمائی کی حضرت ابو حرض اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ار رجلا یل بسو لب صدَل مرع ول مر اطا تل بسو لب صد الرجل, الرجل اوکم اقول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد پر لانت فرمائی جو عورت کا لباس پہنتا ہے اور ایسی عورت پر بھی لانت فرمائی جو مرد کا لباس پہنے تو اس سے ان لوگوں کو بھی عبرت لینی چاہیے کہ اب ایک تو لباس میں مشابہت ہے ایک انداز میں مشابہت ہے ایک ہے دوسرے قسم کے فیشن جو ہوتے ہیں یعنی شانوں سے زیادہ نیچے بال لٹکانا یہ بھی عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے حرام ہے اور اسی طرح ہاتھوں میں کنگن پہننا کسی مزار کا کنگن ہے کسی بزرگ نے دیا ہے تو بزرگ اور صاحب مزار نے زندگی میں زیور نہیں پہنے یار آپ کو کیوں کنگن پہنائیں گے وہ مزار کے باہر اگر کوئی اپنی دکان لگا کے بیٹھا ہے وہ کنگن بیچ رہا ہے آپ لا کے پہنتے ہو ارے تو وہاں تو بہت ساری چیزیں بھی بکتی ہیں آئس کریم بھی بکتی ہے وہ کھا لو بھائی تو ضروری ہے کہ کنگن لے کے ہی پہن لیں تو اب کنگن وغیرہ پہننا یا ایسی چیزیں جو خلاف مشروع ہوتی ہیں اس کو کسی مزار سے متصل کر کے اس کے ساتھ اس کی نسبت جوڑ کے اس کو استعمال کرنا شرن جائز نہیں ہے اور یہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے فرمایا ساحل نے تو ایسا کرنا ایسے لوگوں کو جائز نہیں بلکہ حرام ہے اور صرف یہی نہیں ہوتا بلکہ ایسے پیغامات جو دینے کے لیے کرتے ہیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ درس دینا چاہتے ہیں وہ کچھ اچھی بات سکھانا چاہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک آدھ کلپ ایسا دیکھنے کا آیا کہ جیسے راستے میں حادثہ ہوا اس میں مشابہت یا ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ کوئی مرد عورت بنا ہوا ہو یا کوئی عورت مجھے لگا کہ مرد بنی ہوئی ہو یہ نہیں تھا معاملہ معاملہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اب رستے میں ایک خاکہ بنایا کہ شخص کی گاڑی دوسرے کے ساتھ ٹکرا گئی اب صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے اس نے اس پر مطلب گزر سے کام لیا اور جانے دیا تو اب یہ چیزیں یہ درس وغیرہ دے رہے ہیں اور ایک طرف یہ ہے کہ اداکاری اور یہ اس میں غالب مغلب تو جھوٹ ہوتا ہے زیادہ تر تو جھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں جھوٹی باتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ حرام عورتوں کا بے پردہ اس میں ظاہر کیا جانا یہ حرام اور حرام کا ایک ایک مجموعہ بن جاتا ہے یہ تو اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے اللہ کرے کہ ان کی سمجھ میں بات آ جائے اور ان تک ایسا پیغام پہنچ بھی جائے مل تعالیٰ عالم